بسم اللہ اول آخر سورہ بقرہ کے ترجمے اور مختصر تشریح اختتام کے بعد اب ہمیں مکی اور مدنی صورتوں کے اس پہلے گروپ میں جو دو جوڑے مدنی صورتوں کے ہیں ان میں سے پہلے جوڑے کی دوسری صورت کا مطالعہ کرنا ہے یہ سورہ آل عمران ہے جیسا کہ اس سے قبل بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں جوڑے ہونے کی نسبت یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں گہری مشابہت بھی ہو مرد اور عورت بہت مشابہت بھی ہے لیکن کچھ فرق بھی ہو اور جو فرق ہو وہ ایسا ہو کہ جس سے ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہو ایک دوسرے سے مل کر کسی مقصد کی تکمیل ہوتی ہو یہ نسبت سوجیت کی حقیقت ہے اب آپ دیکھیں گے مشابہتیں جو ہیں بہت نمایاں جو سورہ بقرہ میں سورہ عالمران میں ہیں دونوں شروع ہوئی ہیں علی لام میم سے دونوں کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے سورہ آل عمران میں اس کے ساتھ ہی تورات انجیل کا بیان بھی ہے دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم آیات آئی ہیں وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں جو سورہ بقرہ کے اختتام پر آئی ہے جو کہ ایک عظیم دعا پر مشتمل ہے عظیم ترین دعاؤں میں سے کو شمار کیا جا سکتا ہے ربنا لا تو آخص نسینہ وختانہ سورہ آل عمران کے آخری رقو میں بھی ایک جامع دعا آئی ہے وہ تین چار آیتوں میں پھیلی ہوئی ہے بڑی جامع دعا ہے پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ میں بھی یہ سورت الامتین ہے دو امتوں سے بحث کر رہی ہے گفتگو کر رہی ہے خطاب کر رہی ہے یہی معاملہ سورہ آل عمران کا بھی ہے لیکن یہ فرق ہے کہ سورہ بکرہ میں زیادہ گفتگو ہے یہود کے بارے میں اور سورہ عال عمران میں زیادہ گفتگو ہے عالی عمران کے نصارا کے بارے میں تو گویا کہ اس طرح وہ تکمیل ہو رہی ہے کہ اہل کتاب کا جو ایک طبقہ تھا اور اہم تر طبقہ تھا یہود دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ تھی چاہے تعداد میں وہ کم تھے اور کم ہے لیکن یہ کہ دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ رہی ہے دوسرا طبقہ ہے یہ عیسائیوں کا لیکن یہ کہ ان کا تذکرہ وہاں بہت کم آیا یہاں آپ کو اس سورہ عال عمران میں زیادہ خطاب ان سے ملے گا پھر جیسے سورہ بقرہ کا پہلا رشق جو ہے وہ اٹھارہ رکوعوں پر اور ایک سو باون آیات پر مشتمل تھا اور فسانی جو ہے وہ بائیس رکوعوں پر لیکن ایک سو چونتیس آیات پر مشتمل تھا تو تقریباً مساوی دو حصے تھے وہی کیفیت آپ کو یہاں ملے گی بلکہ یہاں وہ تمام و کمال ہے دونوں حصے بہت مساوی ہیں کل بیس رکوع ہے دس رکوع ایک نصف اول میں ہیں دس رکوع نصف ثانی میں ہیں صرف ایک آیت کا فرق ہے کہ پہلے دس رکوعوں میں 101 آیات ہیں اور دوسرے دس رکوعوں میں ننانوے آیات ہیں پھر جیسے وہاں تین حصے ہیں نصف اول کے ویسے ہی یہاں بھی تین حصے ہیں نصف اول کے لیکن یہاں رکوؤں کی تقسیم نہیں ہے بلکہ آیات کی ہے پہلی 32 آیات میں تمہیدی کلام ہے جیسے کہ چار رکوع سورہ بقرہ کی اگرچہ وہاں روح سکون ابتدا ہی سے یہود کی طرف ہو گیا تھا یہاں روح سکون ابتدا ہی سے نسارا کی طرف ہے لیکن یہ کہ یہاں کی بتیس آیات اسی طرح کمہری کلام پر مشتمل ہیں جیسی کہ سورہ بقرہ کے چار بقوق پھر یہاں اکتیس آیات بڑا ہراس خطاب ہے نسارہ سے خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ان حالات میں ہوئی کیا ان کا مقام اور مرتبہ تھا کیا ان کی اصل حیثیت تھی پھر یہ کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ حصہ نازل بھی ہوا ہے سن نو ہجری میں جو شامل یہاں کر دیا گیا ہے حالانکہ اس سورہ مبارکہ کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سن تین ہجری میں کلو عہد کے بعد نازل ہوا ہے لیکن یہ کہ یہ حصہ جو ہے اکتیس آیات پر مشتمل نازل ہوا سن نو ہجری میں نجران ایک بستی تھی عرب کے جنوب میں یمن کی طرف اور وہاں عیسائی آباد تھے تو وہاں کے عیسائیوں کے سردار اور ان کے جو بڑے لات پادری تھے وہ کچھ ستر عیسائیوں کا ایک وفد لے کر آئے حضور کی خدمت میں مدینہ منورہ میں بات سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں اور کئی دن مقیم رہے اور بات پوری سمجھ بھی لی خاموش بھی ہو گئے پھر بھی بات نہیں مانی تو حضور نے مباہلے کی دعوت دی اس چیلنج کو قبول کیے بغیر وہاں سے چلے گئے لیکن یہ کہ باہر ہار انہوں نے جو ترتیب جس شدت کے ساتھ ہونی چاہیے تھی ان کی طرف سے وہ بھی نہیں کی یہ شرافت کا انہوں نے مظاہرہ کیا بارہ یہ نو رکو یہ جو 31 آیات تھی سن نو میں نادل ہوئی یہی نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بکرا کی بھی ایک بات میں بتانے سے میں بھول گیا اس وقت کہ یہ جو سود سے متعلق احکام ہیں جو رکو ہے جو اڑتیسواں رکو ہے سورہ بکرا یہ بھی تقریبا سن نو میں نادل ہوا ہے بولا کہ وہ مشابہت بھی موجود ہے کہ اگرچہ سورہ بکرا کا اکثر و بیشتر حصہ گزمائے بدر سے قبل نادل ہوا لیکن اس میں بھی کچھ آیات وہ ہیں جو سن نو ہجری میں نادل ہوئی ہیں اور سوج کے بارے میں آخری حکم ہے اسی طریقے سے یہاں جو یہ نجران کے عیسائیوں سے خطاب کے لیے جو آیات نازل فرمائی گئی یہ سن نو میں نادل کی گئی لیکن شامل ہے سورہ آل عمران میں کہ جس کا اکثر و بیشتر حصہ سن تین ہجری میں غزب احد کے بعد نادل ہوا ہے پھر جیسے سورہ بکرا کے نصف اول کا جو آخری تیسرا حصہ تھا وہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہواں رکو اس میں یہ کہ حضرت ابراہیم کا ذکر تھا خانہ کعبہ کا ذکر تھا اسی طریقے سے وہی بات یہاں ملے گی آپ کو اور یہاں اب اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے اسی انداز میں جیسے کہ وہاں سولہ میں رقو میں سورہ بقرہ کے دی گئی ہے یہ تیسرا حصہ جو ہے نصف اول کا یہ اڑتیس آیات پر مشتمل ہے بہت جامع آیات ہیں بہت اہم آیات ہے اس کے بعد نصف شادی شروع ہو جاتا ہے جس میں کہ یا یو حلین آمن جیسے انیسویں رقو سے شروع ہوا سورہ بکرہ میں یہاں یو اللہدین عامعین البصبر یہاں اب یہ گیارہواں رقو جو ہے وہ شروع ہوگا یادین یہ جو نصف ثانی کے دس رکوع ہیں ان کی تقسیم یہاں پر عمودی ہے افقی نہیں ہے پھر تقسیم کر سکتے ہیں پہلے دو رکوعوں میں زیادہ خطاب مسلمانوں سے ہے اور پھر اگر چروئے سکون جو ہے پھر اہل کتاب کی طرف بھی ہے پھر چھ رقوع مسلسل ہیں غضو عہد کے حالات پر مشتمل ہیں جو مسائل سامنے آئے ان پر تبصرہ جو مسلمانوں سے غلطیاں ہوئیں ان پر گرفت آئندہ کے لیے ہدایات تو یہ پورے ساٹھ آیات ہیں تقریباً اور چھ رکو پر پھیلی ہوئی ہیں یہ سب کے سب سبھی سمجھئے کہ قرآن مجید کا ایک مستقل باب ہے چیپٹر ہے غزو عہد اس کا عنوان ہو سکتا ہے لیکن قرآن میں اس طرح سے چیپٹر بنائے نہیں گئے ہیں بلکہ یہ صورتیں ہیں کہ جو میں نے جیسا کہ ابتدا میں ارض کیا تھا تعارف قرآن کے ذمن میں کہ یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے ایک خطبہ نازل ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو مضامین آ رہے ہیں لیکن ان میں رب اور ترتیب ہے اس رب اور ترتیب پر توجہ اب تک کم ہوئی ہے لیکن اب اس طور میں قرآن حکیم کے علم و معرفت کا یہ پہلو بھی اب زیادہ نمایاں ہوا ہے کہ اس میں بعض نظم ہے نظام القرآن اس کے اندر تنظیم ہے اس میں آیات کا آپس میں ربط ہے صورتوں کا سورتوں سے ربط ہے اور ایسے ہی یہ جو ہے الرٹ اپ کلام نہیں پھر آخری دو رکو وہ ان میں سے ایک تو جو ہے آخری رکو وہ تو بہت ہی جامع ہے اور اس میں وہ عظیم دعا بھی آئی ہے اور فلسفہ ایمان کے بارے میں اہم ترین بحث ہے کہ جو اس مقام پر آئی ہے اور اس طریقے سے اور جو اس سے پہلے کا رکو ہے انیسواں رکو وہ بھی در حقیقت کنکلوڈنگ جس کو کہا جاتا ہے سمپ کرتے ہوئے پوری سورہ مبارکہ کے مضامین کو بڑے جامع مضامین پر مشتمل ہے تو اس طرح آپ دیکھیں گے اور جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات تو الفاظ وہی وہ آ رہے ہیں وہی وہ انداز ہے وہاں بھی کہا گیا تھا مسلمانوں تم کہو وہ بھی مانگ رکھتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نادل کیا گیا اور جو کچھ ابراہیم پر اور اسحاق پر وہی وہ آپ کو آیات یہاں بھی ملیں گے حضرت ابراہیم کا ذکر وہاں یہاں بھی ملے گا یہود پر ظلمت علیہ مزلت والمسکن والی آٹ وہ یہاں بھی آئے گی ذرا ترتیب کا فرق ہے اور اسی ترتیب کے فرق کی وجہ سے ہمارے قاری صاحب جو ہیں حافظ مقبول صاحب وہ چکر کھاتے رہے ہیں کہ سورہ بقرہ میں وہ اس مقام کو پڑھتے ہوئے اور وہ چلے جاتے تھے سورہ عالمران تو یہ متشابہ کہلاتے ہیں قرآن مجید میں متشابے اور یہ حفاظ کے لیے مشکل ترین مقام ہوتے ہیں کہ تیزی میں روانی میں وہ اس سے مشابے جو مقام ہے وہ ادھر منتقل ہو جاتے ہیں لیکن مضامین کے اندر آپ کو اتنی گہری مناسبت نظر آئے گی کہ جس کو میں نے تشویش دی ہے زوجیت کہ ظاہر بات ہے کہ ہر حیوان کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ یوں سمجھیے کہ نوے فیصد تو ایک دوسرے سے مشاورے ہوں گے لیکن یہ کہ ان میں پانچ دس فیصد کا فرق بھی ہوگا اور وہ فرق بھی ایسا ہوگا کہ جو دونوں کے جمع ہونے سے کوئی نیا مقصد پیدا ہو رہا ہے اب جیسا کہ آپ کو معلوم تناسل کا معاملہ ہے اس کے اعتبار سے مرد اور عورت کے جسم میں فرق ہے لیکن دونوں سے مقصد تناسل جو ہے کہ آگے نسل پھیلے اولاد ہو وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے وہ یکطرفہ طور پر حاصل نہیں ہو سکتا یہ نسبت ذوجیت جو ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں بتمام تمام و کمال ہے اکثر و بیشتر میں البتہ ان میں گہرے تدبر کی ضرورت ہے غور و فکر کیا جائے سوچ بچار کیا جائے تو پھر اس نظم قرآن کے حوالے سے اضافی معانی اضافی علم اضافی معرفت اضافی حکمت کے خزانے کھلتے ہیں بس اسی پر اتفاق کرتے ہیں اور اب اس کے بعد ہم اس سورہ مبارکہ کا سورہ علیہ عمران کا یہ اور یاد کر لیجئے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا ہے جیسے آخری جو دو صورتیں ہیں قرآن مجید کی ان کو ایک نام دیا گیا معذرب بن فرق الاعظ وغیر برب الناس ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا گیا الزہراوین دو نہایت تابناک اور روشن صورتیں تو یہ ہے ہمیں تمہیدی کلام میں بس اسی پر اکتفا کر کے اب ہم آگے مطالعہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ اللذین استفاء خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما باد فقت اللہ کل کتابا <والانجيل> من قبل هدل للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله ذهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم تب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقتم من لساني كفقه قولي اللهم لبنا لنا رشدنا واعزنا من شرور أنفسنا اللہ حقم وارم اللہ قبور اللہ امامم و نورم و رحم اللہ مذکر دا منہ ما نسی نا وا منہ ما جہینا یہ وانا وانا <تصفيق> حروف مقاط ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں اللہ اللہ القیوم یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم میں اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم میں اعظم کون سا ہے کچھ اشارے کیے جیسے رمضان میں ایک شب ہے لہرت القدر جو ہزار مہینوں سے افضل ہے تائن کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی تاکہ تلاش کرو زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ تین صورتوں میں ہے سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران میں اور سورہ تاح میں وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں سورہ بقرہ میں آیت القرسی میں آئے ہیں آل عمران میں یہاں دوسری آیت میں موجود ہیں اور سورہ تاہ کے بھی شروع کے اندر موجود ہیں نز علیکل کتاب بالحق اس نے نازل فرمائی ہے اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو الحی ہے القیوم ہے اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس کلام کی عظمت کی طرف کہ جان لو یہ کلام کس کا ہے کس نے اتارا ہے نزلہ بالحق اس نے نادل فرمائی ہے یہ کتاب اے نبی آپ پر حق کے ساتھ اور یہاں نوٹ چاہیے نزلہ ہے نزلہ یو نزل انزلہ نہیں آیا مصب نکلے ماں بے گئے اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے تورات اور انجیل اور یہ کہ دو اعتبارات سے تصدیق ہے کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کی کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں جن میں تحریف ہو گئی لیکن یہ کہ قرآن اور حضور مصداق بن کر آئے ہیں ان پیشین گوئیوں کا جو ان کتابوں میں تھی ون ضل من قبل حد الداس اسی طرح اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل فرمائی تھی فرقات اور اللہ نے فرقان اتارا فرقان قرآن مجید کے لیے بھی ہے فرقان تورات کے لیے بھی ہے فرقان معجزاد کے لیے بھی ہے ہر وہ شے یوم الفرقان ہم سورہ انفال میں پڑھے گئے غزبۂ بدر کے دن کو کہا گیا جو شے بالکل مبرحم کر دے حق و باتی کے مابین امتیاز قائم کر دے وہ فرقان ہے لیکن یہاں اب تحدید کا انداز ہے دھمکی کا انداز ہے ان لذیم کفرو میں آیا یہ دنیا کی دوسری کتابوں کا معاملہ نہ سمجھو کہ اسے مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں نہیں مانا تب بھی کوئی حرج نہیں اگر پڑھنے پر طبیعت راغب ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں نہیں راغب ہے تو مت پڑھو کوئی الزام نہیں یہ کتاب ویسی نہیں بلکہ یہ کتاب تو اب اگر نہیں مانو گے ایمان نہیں لاؤ گے تو ان الزین کبھروں میں آیا تو عذاب الشریض تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی وہ اللہ عزیز القام اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا یہ لفظ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالی جہاں روف ہے رحیم ہے شفیق ہے غفور ہے ستار ہے لیکن ساتھ ہی شدید الزونتقام بھی ہے عزوز القاب بھی ہے شدید العقاب بھی ہے یہ دونوں شان اللہ کی ذہن میں رہنی چاہیے ان اللہ علیہ ولا فی صبا یقینا اللہ پر کوئی شہ مخفی نہیں ہے نہ آسمان کی نہ زمین کی. هو فی میں کیف پشا پہلی چیز اللہ کے علم سے متعلق تھی اور یہ اللہ کی تبلت سے متعلق ہے وہی ہے جو, جو تمہاری نقشہ کر دیتا ہے صورت بنا دیتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسا چاہتا ہے کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنا نقشہ خود بنائے لا الا اللہ العزیز الحکیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ وہی العزیز ہے اور الحکیم ہے ہوی الكتاب منه آيات کمتر ہُن امل الكتاب وأخر متشابهات.